راہ وہ ہر خوشی کی چلتے ہیں راہ وو ہر خوشی کی چلتے ہیں ایم. ہم بھی ہر روز غم بدلتے ہیں راہ وہ ہر خوشی کی چلتے ہیں ہم بھی ہر روز غم غم بدلتے ہیں راہ وہ ہر خوشی کی چلتے ہیں ہم بھی ہر روز غم بدل۔ میں اسی طرح تو بہلتا ہوں میں اسی طرح تو بہلتا ہوں اور سب جس طرح بہلتے ہیں میں اسی طرح تو بہلتا ہوں اور سب جس طرح بہلتے ہیں اور سب جس طرح بہلتے ہیں وہ جان اب ہر ایک محفل کی ہے وہ جان اب ہر ایک, ایک, ایک محفل کی ہم بھی اب گھر سے کم نکلتے ہے وہ جان اب ہر ایک محفل کی ہم بھی اب گھر سے کم نکلتے ہو رہا ہوں میں کس طرح برباد ہو رہا ہوں میں کس طرح برباد دیکھنے والے ہاتھ ملتے ہیں ہو رہا ہوں میں کس طرح برباد دیکھنے والے ہاتھ ملتے ہیں واہ بابا ہے جب فیصلے کا سہرا بھی ہے جب فیصلے کا سہرا بھی چلنا پڑیے تو پاؤں جلتے ہیں کیا بات فیصلے کا سہرا بھی چلنا پڑیے تو پاؤں جلتے ہیں جان بھائی پھر سہمت کیجیے جب فیصلے کا فیصلہ چلنا پڑیے تو پاؤں چلتے کیا تکلف کریں یہ کہنے میں پہلے اور کروں ہے اسے دور کا سفر درپیش ہے اسے دور کا سفر درپیش ہم سنبھالے نہیں سنبھل ہے اسے دور کا سفر درپیش ہم سنبھالے نہیں کیا تکلف کریں یہ کہنے میں हा, हा, کیا تک لطف کریں یہ کہنے میں جو بھی خوش ہے ہم اس سے جلتے کیا تکلف کریں یہ کہنے میں کیا تک کریں یہ جو بھی خوش ہے ہم اس سے جلتے کیا تکلف کریں یہ کہنے میں جو بھی خوش ہے ہم اس سے